ہوا ہے ہمارے سلسلہ ذوق نات کا ہمارے مفتی صاحب باپو کے درمیان بھی کچھ ذوق ناد کر لیں ایسا کوئی شعر آپ سنائے دونوں میں سے کوئی بھی جس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علی نے اللہ تعالی کا نام استعمال فرمایا ہو. اس میں جلالت کسی شیر میں استعمال کیا ہو. مفتی صاحب سنائیں اس میں جلالت اللہ کا استعمال کیا ہو. ایسا شعر سنانا ہے حضرت آپ اللہ کیا جہنم اب بھی نصر تو اگر پا. آپ طرز میں پڑھنا چاہیں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے بابو ایک اور سوال ایسا کوئی شعر سنا جس میں اعلی ازب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ استعمال کیا لفظ رسول اللہ آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے تحفہ کیا ہے توحفہ بھی تو بتا چلے تو آپ کو شاپ چائے پلائی ایک اور پلا دیں گے مقدس تائف پیش کر رسول اللہ, اللہ آنا چاہیے ہاں ہم رسول اللہ کے یہ اعلیٰ شعر یاد آ ہے اس کے پہلے کا کیا ہے رسول اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے؟ دور ہو ہم رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رسول اللہ کی اور اس کلام کے ہر شیر میں رسول اللہ, اللہ تو پھر ہر شیر اس کا جواب تھا عرش حق ہے مسند رسول اللہ کی دیکھنی ہے عزت اسی طرح کا مقابلہ ہوگا آج بھی اور آپ نے سلسلہ دیکھا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں نوازتے رہا کریں ابھی ہمارا سلسلہ جاری ہے ذوق نات کی طرف بڑھیں گے کس طرح کل مقابلہ ہوا تھا وہ آپ کو دکھائیں گے کچھ جھلکیوں میں آج کن کے درمیان ہے مدنی مقابلہ یہ بھی دکھا دیں آج دو ٹیمیں ہیں دیفینس اور کورنگی اب المدینہ کی دس ٹیموں کے درمیان یہ مدنی مقابلہ ہے ان کے درمیان ہوگا مقابلہ آپ کو انشاءاللہ آج داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی منقبت سنائیں گے کیونکہ اور سے داتا بھی جاری ہے اعلی حضرت تعالی حضرت بھی ہو رہا ہے اور داتا داتا بھی ہم کریں گے ہم تو اللہ والوں سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کی برکت سے رحمتیں حاصل کرتے ہیں مدری مننے نے ماشاءاللہ بہت اچھی ناد شریف پڑی تھی ان کو مدینے کا چاکلیٹ پرچم مقدس پانیوں کا مجموعہ تحفے میں پیش کیا جا رہا ہے ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے بھی ہو جائے آئیے دیکھتے ہیں کل کا سلسلہ پرسو کا سلسلہ کیسے ہوا تھا اور پھر منقبت داتا سنیں گے سلو الحبیب صلی صل اللہ, صل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ مقابلہ ہے اورنگی ٹاؤن اور ملیر کے درمیان جشن جشن پھر مجھے ایشا بحرو بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں سیا جشن رضا حق ہے متن رفعت رسول آپ نے اپنی باری پر کاپ سے ہاتھوں سے شیر مکمل کیا ہے ہے رضا رضا باد مخالف تیز آ رہی ہے کشتی ہماری چکرا رہی ہے منج دھار میں ہوں مولا بچالو پیارے بچالو شاہا بچالو کس کا ہے یہ شعر بتائیں گے آپ اولانا مصطفیٰ خان علیہ و رحمۃ الرحمۃ جشن کے سامنے جو ویڈیو ہے کون سے کلام ہے رضا رضا ہے رمضا کی شادی درست جواب دے چکے ہیں شیا منا جش میں رجا نہیں ہے نام آئے نہیں ہے نام آئے اختار میں کوئی نیکی فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یار آپ سیمی فائنل میں جا چکے ہیں کیا کارکردگی کی دکھائی ہے سترہ نمبر سے یہ فائنل میں جا چکے ہیں جشن اللہ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو کا ٹکٹ مجھے کو عطا ہوتا ٹکٹ مجھے گوا تم مدم کا ٹکٹ و حبیب صلی اللہ تع محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فیضان اعلیٰ حضرت سلسلہ آپ نے دیکھا اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ذوق نات اس کا دوسرا مرحلہ ہے سیزن فور آج ساتواں سلسلہ ہے ہمارے سات دو ٹیمیں ہیں روزانہ کی طرح ذوق نات اس میں بڑھتا ہے بڑھایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کس میں ہے کتنا ذوق نعت ذوق نعت آپ میں ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ مدنی چینل پر نعت پڑھیں آپ اچھی نعت پڑھتے ہیں آپ کے اعتبار سے ایک ویڈیو بنائیے اپنی اور اگر چاہتے ہیں کہ مدنی چینل پر وہ چلے آج سے ہم آپ کو اس سلسلے میں شامل ہونے کے لیے نعت کی صورت میں ایک نمبر دے رہے ہیں آپ اس نمبر کو نوٹ کر لیجئے اس نمبر کو فالو کیجئے ایک ویڈیو بنا کر اپنی واٹس ایپ کے ذریعے آپ اس نمبر پہ سینڈ کیجئے اگر ممکن ہوا تو اس سلسلے میں ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ دو تین اس طرح کے اسلامی بھائیوں کی نعت کو شامل کیا جائے اسلامی بہنیں اس میں زحمت نہ فرمائیں اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سلسلہ ہوگا آپ کا ذوق نعت اس میں دیکھا جائے گا نمبر ہے 00923161250017 یہ واٹس اپ کا نمبر ہے صرف واٹس اپ کے لیے ہی ویڈیو کے لیے استعمال کیا جائے زیرو اس نمبر کو فالو کیجئے امید ہے آپ کی سکرین پر یہ دکھایا جائے گا 03161250017 اگر آپ اپنی ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے نات کو بھی اس سلسلہ نات میں دکھایا جائے اسی طرح ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز پر اور یوٹیوب پر بھی اس سلسلے کو آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں دوسروں کو بھی شیئر کر کے دعوت دے سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کی ٹیموں میں سے کسی کو ووٹ کریں ہمارے ساتھ آج ڈیفینس اور کونگی کی ٹیمیں ہیں اور آج یہ دوسرا کوارٹر فائنل ہے ساتواں سلسلہ ہے اور جو بھی آج پیچھے رہ جائے گا وہ گھر جائے گا اور جو آگے جائیں گے وہ سامی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے تو مدنی چینل کا جو پر جائیے اور اس پر روزانہ پولنگ کا سلسلہ ہوتا ہے آپ اپنا ووٹ اس پہ کر سکتے ہیں آج کس کو زیادہ ووٹ ملے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں آج بھی دونوں کو برابر برابر تقریبا پوائنٹ ملے ہیں ووٹ ملے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے ویور کی طرف سے 49 اور 51 پرسن شاید یہ غلطی ہوئی ہے 52 اور 49 تو 101 ہوتے ہیں فورٹی نائن اور ففٹی ون پرسینٹ ففٹی ٹو آپ کی طرف زیادہ ہے لوگوں کی توجہ ہے اچھا آپ کی طرف کورنگی والوں کو غلام نبی بھائی کو زیادہ ووٹ ملا ہے یہاں پر کون کون ہے ان کے ساتھ اورنگی ماشاء اللہ والوں کے ساتھ زیادہ ہاتھ ہے ان کی طرف چلے بھائی دیکھتے ہیں کون ان کی امیدوں پہ پورا اترتا ہے سلسلہ ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ کوارٹر فائنل میں کس طرح سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے آپ کو دکھاتے ہیں کل کن کا پرسوں کن کا مقابلہ ہوا تھا کون جیتے تھے اور آگے جو دو سلسلے ہیں وہ کن کے ہوں گے پرسو جو مقابلہ ہوا تھا اس میں اورنگی ٹاؤن کی جو ٹیم ہے وہ آگے بڑھ چکی ہے اور آج مقابلہ کورنگی اور ڈیفینس والوں کے درمیان ہے کل اور پرسو کے مقابلے بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ مقابلے مدنی چینل پر انشاءاللہ شاء آپ دیکھتے رہیں گے اور آپ ہمارے ساتھ رہیے آپ کالز بھی ریکارڈ کرواتے رہیے انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم آپ کی کالز بھی لیں گے ناطے بھی سنائیں گے یہ علاقوں کے نام ہیں یہ باب المدینہ کے سب اسلامی بھائی ہیں ضروری نہیں کہ جس علاقے کا نام ان کی ٹیبل پہ شو ہو رہا ہے یہ خود اس علاقے میں رہتے ہی رہتے ہوں یہ ضروری نہیں ہے باب المدینہ کی ٹیم ہے یہ ہم نے خود بنائی ہے اور کوئی ایک اسلامی بھائی بھی ہو سکتا ہے اس علاقے کا رہنے والا ہو نہ کے نام بھی ان کے ساتھ ہیں سات مراحل سے گزرنا ہے انہیں بلکہ نہیں اب آٹھ مراحل ہیں پری کوارٹر فائنل میں سات مراحل تھے اب آٹھ راؤنڈ ہیں آٹھ میں سے جو زیادہ نمبر لے کر آگے بڑھے گا وہی اس مقابلے کو ون کرے گا دیکھتے ہیں کون سے ہیں آٹھ راؤنڈ آٹھ سیگمنٹ ان سات راؤنڈ سے انہوں نے گزرنا ہے اگر آپ پہلی بار یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے رہیے آپ کو بہت مزہ آئے گا سب میں اشعار کے حوالے سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا یا آٹھ راؤنڈ ہیں ان سے انہیں گزرنا ہے ہماری جو تھیم ہے وہ اشار ہیں ہر مقابلے میں کسی نہ کسی صورت میں اشار نعت حمد اور منقبت کا ذوق بڑھایا جاتا ہے اور ضمن الحمد کئی بزرگوں کے اس میں ذکر آ جاتے ہیں فیضان اعلی حضرت کے ساتھ ساتھ تو آپ بھی دیکھتے رہیے سنتے رہیے اور اپنے بچوں کے دل میں اپنے بچوں کی زبان پر گانے کے اشار گانے کے بول نہ آنے دیجیے بلکہ ناتے ہوں منقبتیں ہوں ہم خداوندی ہو اس کی کوشش کیجیے تاکہ ہمارے گھر میں بھی بڑھے ذوقینار آئیے بڑھتے ہیں پہلے مرحلے کی طرف جس کا نام ہے مدنی اشار کی تکرار علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدن اشار کی تکرار میں کیا ہوتا ہے میں پھر بتا دیتا ہوں ہمارے نئے ویورز کے لیے تین منٹ ہم آپ کو دیں گے اور آپ آپس میں بیت بازی کریں گے آپ کوئی شیر پڑھیں گے اس کے آخری حب سے سامنے والے شیر پڑھیں گے اور آپ کا یہ مقابلہ اگر تین منٹ کے اندر بھی ختم نہ ہوا تو نتیجہ دونوں کو برابر برابر پوائنٹس دینے کی صورت میں ہوگا اور اگر آپ دونوں آج دونوں جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ تف مقابلہ کرنے والے ہیں کیونکہ جو ذوق نات کا پہلا سیزن تھا اس میں یہ دونوں ایک ساتھ تھے ہمارے مدنی چینل کے جو ناطق ہیں عبد الماج بھائی اور غلام نبی بھائی ہیں نا یاد ہے آپ کو اور وہ بھی شاید سفر کے مہینے میں ہی تھا اور آج یہ دونوں آمنے سامنے ہیں تو محبتیں تو ان کی ویسے ہی ہوں گی لیکن مقابلہ آج ہوگا بہت مجھے لگتا ہے کہ چاکرے گا اس لیے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اپنا تعارف بھی کروائیے ڈیفینس کی ٹیم محمد عامر اطاری محمد عامر اطاری عبد الماج آواز ایسی نکلے کہ ان کو آواز صحیح لگے کہ آپ کی تیاری مضبوط. عبد الماج اتاری مرحبا محمد جامیر اتاری. محمد اتاری. غلام نبی اتاری ماشاءاللہ. سید غلام تاہا اتاری غلام تہا بھائی ماشاء اللہ یہ چھ اسلامی بھائی ہیں اور کسی تین کو آج ہم تحفہ دیں گے اور الوداع کریں گے یہ اپنے اس سلسلے سے باہر جائیں گے تین نے آگے بڑھنا ہے تو شروع کریں مدنی اشار کی تکرار تکرار کرنی بھائی ہے پہلا شعر میں پڑوں گا اس سے پھر آپ شعر پڑھیں گے شعر ہے جناب مستفیٰ ہوں جس سے ناخوش یہ عقیدہ بھی ہمارا یاد کر لیجئے اس کو جناب مستفیٰ ہوں جس سے ناخوش نہیں ممکن کہ ہو اس سے خدا خوش شیم سے آپ شیر پڑیں گے شربت ندے ندے تو کرے بات لطف سے آیا ہے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے یا یا رب یہ تمنا ہے کہ تا حشر کہیں پر چھوٹے نہ میرے ہاتھ سے دامان محمد دامان محمد سبحان اللہ دال دشتِ طے باقی جو دیکھائے باہر ہو انا دل کو نہ گلزار سے ربت ہو انا دل کو نہ گلزار سے ربت سبحان اللہ کی سدائےوں ہر شیر پر سبحان اللہ کہ ذکر اللہ بھی کرتے رہیں دل دلجوئی بھی کرتے رہیں پا طبا نیری یا سدام یہ اردو میں ہو رہا ہے کے جانے والے جا کر بڑے ادب سے میرا بھی قصہ غم کہنا شہ عرب سے کہنا شہ عرب سے یا عربی کے بھی بعض کلام ہم نے اس سلسلے میں اجازت دی ہے اس کے علاوہ ہر کلام اردو کلام یہاں پر پڑھے جائیں گے جی جلدی کیجیے وقت کم ہے دو منٹ باقی ہیں یا خدا دل نہ ملے دنیا سے نہ ہو آئینے کو زنگار سے ربت نہ ہو آئینے کو زنگار سے ربت سبحان اللہ پوبا میں جو سب سے اونچی نازک سیدھی نکلی شاہ مانگو, مانگو ناتے نبی لکھنے کو روح خود سے ایسی شاہ ایسی شاہ سبحان اللہ خواہ تہبا کی اگر مل جائے آپ صحت کرے بیمار سے ربت اللہ اللہ اللہ البرو علئی وجہ بس شکر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے آپ دال تیار کر کے آئے اور یہ پا تیار کر کے آئے اور دونوں ایک دوسرے کو بتایا نہیں ہوگا عمر یوں ان کی گلی میں گزرے ذرے ذرے سے بڑے پیار سے ربت آئے ضرے ذرے سے بڑے پیار سے مر کے ٹھنڈے چلے جاؤں آنکھیں بند سیدھی سڑک کی شہر ہے شفاہت نگر کی ہے شفاہت نگر کی ہے سبحان اللہ اچھے اچھے شہر سننے کو مل رہے ہیں یا ایک منٹ باقی ہے صرف آپ کا پاؤں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنا طالب دیدار بنا حسن خیر ہے کیا کرتے ہو یار کو چھوڑ کر اغیار سے ربت کیا بات ہے اغیار سے ربت پا کہاں سے کتنے شیر پڑھیں گے آپ صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں, بڑھائی کیوں بڑائی بات بڑھائی بات بڑھائی ہے یا جلدی کیجیے پچیس چھبیس یا علاجی ہر جگہ تیری آتا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہر مشکل, مشکل کشا کا ساتھ ہو وہ جو نہ کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے آپ مشورہ بھی نہیں کرتے بغیر اس کے پڑھ دیتے ہیں بھائی وہ نگران آپ کے تیرا کی وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے سلسلہ ذوق نات میں اس کے تین منٹ ہوتے ہیں مدنی اشار کی تکرار دونوں نے اس انداز سے کی ہے مزہ آ ہے واقعی ایسے پیارے پیارے اشار آپ نے سنائے کہ ربط آپ سے بڑھ گیا ہے ہمارے دل کا ماشاءاللہ اللہ مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشار ربت جو اس کی ردیف ہے وہ آپ نے ماشاء اللہ جو پا کی ردیف ہے آپ نے اس سے شعر سنا ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدایا آپ کا ڈال تو انہوں نے آنا ہی نہیں دیا آپ اٹیک سے پہلے ڈیفینس سے کھڑے تھے حالانکہ ٹیم ڈیفینس کی یہ ہے لیکن انہیں ڈیفینس نہیں کرنا پڑا آج تو مرحلہ مکمل ہو چکا ہے مدر یا شار کی تکرار ہوئی اور بالآخر دونوں نے کسی نے بھی بازی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دی ہے دونوں طرف کی ٹیموں کو برابر برابر نمبر ملیں گے آئیے کس کو کتنے نمبر ملے اور کارڈ دکھا دی ماشاء اللہ دو دو نمبر مل چکے ہیں ابھی سات مراحل باقی ہیں آئیے کچھ حاضرین سے اشار کی تکرار کرتے ہیں باپو آپ تیار ہیں ہم الف سے لے کے یا تک آج اشار سنیں گے آپ میں سے کوئی تو ہر ہر لفظ ہر سے شعر سنائے اچھا اگر کوئی ایک ہی اسلامی بھائی ہر لفظ سنا دے توبا کے دیں گے ان ایسا کوئی جو بولے ہر ہر سے میں سنا سناؤں گا آپ ہر سے سنائیں گے جی آ جائیے جلدی سے آئیے ان کے لئے تو کے بالکل اللہ ان کے ہر شعر پہ سبحان اللہ کی سدائے ہوں علف سے اللہ ہم مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو جلا دے دوسرا شعرو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں کے رہتے ہیں وہاں کے رہتے ہیں غلط میرے آکا میرے شیئر کہ رہتے ہیں غلط شعر پڑا با پہ آپ نہیں پڑھ سکے بیٹھ جائیے ماشاءاللہ اچھی کوشش سارے اشار جو پڑے گا آپ پڑھیں گے ہر شیر سے آئیے جلدی سے الف تک یہ پہنچ گئے تھے با بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بہروبر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی الف پہ پے کوشش کہاں تک پہنچی کوئی ان کو لقمہ نہیں دے گا بھائی پتا پتا بوٹا بوٹا ذکر خدا میں کھویا ڈالی ڈالی گنچا گنچا ذکر خدا میں کھویا آگے تے تے تے تو شمے رسالت ہے عالم تیرا پروان تو ماہ نبوت ہے اے جلوے جاناں سبحان اللہ تے تے تے تے جلدی آتا ہوเช بہت آتے ہیں سناؤ ہاں بھائی تے آئیے تے سے آگے بڑھیں گے اپ اچھا یہ جو شیر یہاں ہوگا پھر جب وہ گھومے گا رول تو اس میں نہیں آئیں گے جو یہاں پر آ کے مبارک پانی جو سال پورے کرے اس کو دے چلے ان کو دے دیں جن جن نے ابھی تک سنا ہے ان کو توفہ بھی دے دیں بھائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی سب آئین ابھی بکری عثمان کی سدائے جب مسجد نبوی کے آثار نظر آئے اس نور مجسم آثار جب نور جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اس نور مجسم کے آثار نظر آئے نہیں, نہیں, نہیں. غلط شیر پڑ دیا آپ نے. جیم, جیم انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی پدائے بندھے کے انوار کا عالم کیا ہوگا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے چمک دھج سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے ہوتا ہے خدا کے فضل سے ہم پر سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا دل میں ہو تیری گوشے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آ رہی ہو ماشاءاللہ اللہ دال کے بعد دال ظہیر ذکر ان کا عام ہو ہی جائے گا ذکر وہ تو لطف ہے زال لال کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت اچھے اشار سنائے ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائے ہوں ان کو بھائی توحفے میں کیا پیش کر رہے ہیں انہیں خلاف ایک کعبہ کے داغے سبحان اللہ ابھی آپ سنا رہے ہیں تھوڑا سا دیر ہو گئی ہے کوئی بات نہیں اور بھی اچھی کوشش کی ہے ماشاء لیکن پورے اشار کوئی فریکوینٹلی سنائے تھوڑا سا مشکل بھی لگتا ہے جب کیمرہ آپ پہ آتا ہے تو تھوڑی سی طبیعت خراب ہوتی ہے ان شاء آئندہ, انشاءاللہ آئندہ بھی کو شرکت کی ترقی بن سکتی ہے بالکل آئندہ یہ آئیں گے امید ہے موقع ان کو بھی ملے گا اور ہم بھی اپنے سلسلے کو وسیع کریں گے اسی طرح ہم موقع دیتے رہیں گے آگے بھی بڑھیں گے اور کچھ اور بھی چیزیں میں سوچ کر آیا ہوں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کرنی ہے دو دو نمبر مل چکے ہیں دونوں ٹیموں کو اور آئیے اب بڑھتے ہیں اگلے مرحلے کی طرف اس کا نام ہے حروف تہجی ہاں <سؤال> معذرت کے ساتھ کلام کسوٹی ہے دوسرے نمبر پر حروف تحت تیسرا سیگمنٹ ہے کلام کسوٹی میں یہ ہوتا ہے کہ کسوٹی ہوتی ہے لیکن کلام کے بارے میں اور وہ کلام ہوگا امام اہل سنت اعلیٰ آزت امام احمد رضا خان علیہ رحمان کا لکھا ہوا کوئی بھی مشہور کلام ہوگا مشہور و معروف کلام ہوگا جو عموماً یہاں پہ سبھی پڑھ سکتے ہوں گے ایسا کلام آپ یہ دعوی نہیں کریں گے کہ یہ مشہور نہیں ہے دوسری بات یہ کہ وہ امام اہل سنت کا ہی ہوگا آپ جارہ سوال کریں گے اور اس کے بعد بتائیں گے کہ میرا مرادی کلام کون سا ہے جو میرے زین میں ہے یہاں کسی کو نہیں بتایا جائے گا حاضرین نہیں دیکھیں گے لیکن ناظرین اپنے گھروں میں دیکھیں گے کہ یہ کون سا کلام ہے جو میرے ذہن میں ہے میں بھی گھما نہیں سکتا ہوں جو انہوں نے دیکھ لیا ہے اسی کے بارے میں پوچھنا ہے تو آئیے دیکھیے ناظرین کون سا کلام ہے آج کلام کسوٹی آپ دیکھ رہے ہیں اعلی حضت کا یہ بڑا ہی پیارا کلام یہ کلام ہم پوچھیں گے ڈیفینس والوں سے جی آپ تیار ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ گیارہ سوال کیجیے کیا وہ کلام نات کے طور پہ پڑھا جاتا ہے نعت کے طور پہ پڑھا جاتا ہے آپ نے پوچھا نام ایک سوال ہو گیا ہے دوسرا سوال مشورہ بھی کر سکتے ہیں دوسرا سوال جلدی جلدی چودہ تیرہ بارہ گیارہ کیا وہ بڑے مصرے پر مشتمل ہے کیا وہ بڑے مصرے پر مشتمل ہے بڑے مصرے پر مشتمل ہے یعنی بڑی بہر بڑی بہر نام بڑے اس کے مصرے ہیں تیسرا سوال یہاں اگر کوئی پہنچ جائے تو بتانا نہیں ہے ان کو میں دیکھ رہا تھا وہ اشار پیچھے سے مدد مل رہی تھی جب میں وہاں پوچھ رہا تھا اس کلام کا موضوع معراج ہے معراج لا تین کلام ہو چکے تین سوال ہو چکے ہیں چوتھا سوال جلدی کیجیے پندرہ سیکنڈ باقی ہیں کسوٹی ہو رہی ہے اس کلام کے شروع کے مصرے میں شفاعت کا ذکر ہے لا صفاق کا ذکر بظاہر نہیں ہے چار سوال ہو چکے ہیں پانچواں سوال ابھی تک قریب قریب بھی نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے کتنے کلاموں سے کے واہ واہ نہیں آتا لا پانچ سوال ہو چکے ہیں چھٹا سوال تیئیس بائیس چھٹا سوال آپ کریں گے مشورہ جاری ہے تو نا پیارا کلام ہے مجھے تو دل ہو رہا ہے ابھی میں پڑھوں لیکن میں پڑھ دوں گا تو نہیں پڑے گا کہیں گنگنا نہیں پڑوں یار باپو جلدی جلدی آپ بتائیں پہلے مصرے میں حسن کا ذکر ہے حسن کا ذکر ہے لا چھ سوال ہو چکے ہیں ساتواں سوال اب صرف پانچ سوال باقی ہیں اس کے بعد آپ کو بتانا ہے میرے ذہن میں اور ناظرین نے جو ابھی کلام دیکھا تھا وہ کون سا تھا ناظرین تو دیکھ رہے ہوں گے کہ یار اتنا مزےدار کلام نہیں بتا پا رہے لیکن یہ ہوتا ہے سلسلہ ہے مقابلہ ہے کیا سیکنڈ باقی ہے ساتواں سوال کیا وہ چار سوالوں میں لا چار سوال باقی ہیں اب سات سوال ہو چکے ہیں آٹھواں سوال آٹھواں سوال جلدی کیجیے بارہ آٹھواں سوال اس کلام میں مدینے کا تذکرہ ہے مدینے کا تذکرہ مدینے کا تذکرہ کس کلام میں نہیں آل حضرت کے یوں تو لیکن بظاہر مدینے کا ذکر نہیں ہے اس کلام کے نو سوال ہے لالا زار کا کوئی لفظ ہے؟ لا نو سوال ہو چکے ہیں لگتا ہے کوئی یو ٹرن نہیں ملنے والا ان کو دو سوال باقی ہیں اور اب آپ کو پھر بتانا ہوگا ناظرین اور میرے درمیان کون سی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے کلام کے معاملے میں وہ دیکھ چکے ہیں بہت پیارا کلام ہے اس کے شروع میں کوئی نعمت کا ذکر ہے لا دس سوال ہو چکے ہیں آخری سوال کسوٹی ہو رہی ہے میرے ذہن میں جو کلام ہے اس کے بارے میں ایک سوال بھی بعض اوقات پہنچا دیتا ہے دس سوال ہو چکے ہیں سترہ سولہ پندرہ کلام میں کلام بتا دیں سوال کریں گے ابھی سوال کر एक جی جی ایک سوال اور کر سکتے ہیں سوال اس کلام میں ٹکڑوں کا لفظ ہے ٹکڑوں ہاں جی کسی دشنے شیر دشنے میں کسی شیر میں ارے اشار مجھے بھی یاد ہو ضروری نہیں ہے لا ٹکڑوں کا ذکر نہیں ہے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں اعتبار سے نہیں ہے آپ اب جواب دیں گے پچیس سیکنڈ کے اندر کون سا کلام ہے اگر آپ ویسے ہی کوئی نشانہ لگانا چاہیں گیس کرنا چاہیں کہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے گیارہ سوال میں تو ہم نہیں پہنچ سکے تو آپ بتا دیجیے مشورہ اور ہے گیارہ دس ان سیکنڈ کے اندر اندر بتا دیں ورنہ ہم جواب دینے کا حق بھی جلدی کیجیے سچی بات سکھاتے یہ ہے بڑی بہر ہے ہاں حاضرین میں سے کون بتائے گا ہاں ناظرین تو دیکھ چکے ہیں ان کو دکھایا نہیں گیا ان, اس, ان کی اسکرین بند تھی میں سے بھی کئی موبائل لے کے بیٹھے موبائل میں دیکھ لیا یو ٹیوب پہ آپ بتائیں گے زمینوں جماعتوں نہیں کھڑے ہو جائیں جلدی جلدی بتائیں کہ نہیں ہاں بھائی کوئی لگانا ہے نشانہ سونا جنگل رہا نہیں ہاں بھائی مدنی منا جلدی کھڑے ہو جائیں نہیں جلدی کھڑے ہو لال نہیں لالا زال کا میں نے منع کیا تھا کون سا کلام تھا سب سے اولا اولا نہیں غلط جواب دے رہے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں حاضرین بھی हा, دیکھیں اسکرینیں کھلی ہوئی ہیں کون سا کلام تھا میرے ذہن میں اتنا پیارا کلام ہے مدینہ مدینہ کلام ہے دکھائیے کون سا کلام تھا وہ کلام تھا اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ نور پاری میں یہ کلام آپ کے ذہن میں نہیں آیا بڑی بہر کے کلام تو چند ہی ہے میرے گھر کی طرف نہیں. توجہ نہیں گئی توجہ جانی چاہیے اور توجہ نہیں گئی یہ بھی ایک عذر ہی ہے ظاہر ہے, انسان ہے تو کوئی کسی کے لیے باتیں نہیں کرے کہ یار سے بڑے نافقہ ہو گئے یہ نہیں بتا سکے ایسا ہوتا ہے بھائی ذہنی حضوری ہر وقت ہو یہ ضروری نہیں ہے آپ بھی ہی تیار ہیں اس مرحلے میں دو نمبر انہیں نہیں مل سکے ہیں دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے ایک کلام اور ہماری ٹیم کورنگی کے لیے اسکرین پر دکھایا جائے گا میں اپنے ذہن میں رکھوں گا ناظرین اپنی آنکھوں کے سامنے ایک بار دیکھ لیں آپ بھی اپنے ذہن میں رکھے اور اب ان سے سوال کریں گے کہ کون سا کلام ہے میرے ذہن میں ناظرین کو دکھا دیا ناظرین دیکھیں کون سا کلام ہے بڑا پیارا کلام ہے دکھا دیا ناظرین دیکھ رہے کتنا پیارا کلام ہے یہ جی گیارہ سوال ہے آپ کے پاس شروع کیجیے پہلا سوال کیا وہ ناز شریف ہے کیا وہ ناز شریف ہے ناز شریف ہے بالکل ناز شریف بھی ہے زیادہ پڑھا جاتا ہے کلام ظاہر ہے وہ یہاں وہی کسوٹی پہ ہوگا جو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے دو سوالوں میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے کیا اس کی پہر ہے لا چھوٹی بہر ہے بہر یعنی مصرے اس کے طویل نہیں ہیں اس میں کچھ سکھانے کا ذکر ہے لا چار سوال ہو چکے ہیں پانچواں سوال پانچواں سوال جلدی کیجیے پانچواں سوال کیا اس کے متلے میں کنچے کا ذکر آتا ہے ہنچے لا متلا یعنی پہلا شیر کیا اس کے متلے میں شفاہ کا لا کتنے سوال ہو گئے چھ چھ سو... سوال ہو گئے نور, نور کے حوالے ل... سے ربی نور کے حوالے سے ربیع الاول کے حوالے سے نہیں ہے لا اعلی حضرت کا کون سا کلام ہے اس حوالے سے ویسے مکمل کلام تو ہمیں نہیں ملتا مکمل کلام نہیں ہے اس سوال سے سات سوال ہو چکے ہیں پانچ سوال باقی ہیں جلدی کیجیے حاضرین کو موقع دینا ہے لگتا ہے دس سیکنڈ باقی ہیں کیا وہ ہدائی کے بخش کے پہلے حصے میں لا ہدائی کے بخش کے پہلے حصے میں نہیں آٹھ سوال ہو چکے ہیں مصرا اول میں خیر کا لفظ آتا ہے لا نو سوال ہو چکے ہیں دو سوال باقی ہیں اس کے بعد آپ نے بتانا ہے میرے ذہن میں کیا ہے آپ میرے ذہن تک پہنچنے کے لیے دو سوال آپ کر سکتے ہیں گیارہ بارہ سیکنڈ باقی دسواں سوال ٹراول میں مہک کا ہے مہک لا دس سوال ہو چکے ہیں اگر ایک سوال مزید اسی طرح نکل گیا تو پھر آپ کو بغیر سوال کے بتانا ہوگا جی آخری سوال ہے جلدی کیجئے سات چھ پانچ کیا اس کے اندر ذروں کا یہ تذکرہ کیا گیا ذروں کا یہ متلے میں متلے میں ضروروں کا ذکر نہیں ہے گیارہ سوال ہو چکے ہیں آپ جواب دینا چاہیں گے کوئی پچیس سیکنڈ کے اندر میرے ذہن میں کیا ہے چودہ تیرہ بارہ دوسرے حصے میں ہے چھوٹی بہر ہے اتنا قریب پہنچ کے تین سیکنڈ باقی ہیں اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو غلام نبی بھائی کچھ بھی نہیں آ رہا ذہن میں واقعی دوسری دوسرے حصے میں چھوٹی بہر کے کتنے کلام ہیں اب آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے کتنے کلام ہیں میں بتاؤں تین کلام مستفی خیر الورا ہو ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں محسن محسن محسن اور تیسرا آپ اسکرین پہ دیکھیں وہ نہیں, نہیں پوچھا آپ وہی نہیں پوچھا آپ نے آپ میں سے کوئی بتائے گا پہنچ گیا ہے میں نے اتنے اشارے تو دے دیے ہاں بھائی باپو بتائیے جلدی جلدی کیا ہے میرے یہ تو بڑی بہر کا کلام جی اور کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہے <قابے> یہ تو سلاۃ کے طور پہ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان احمد سلاط السلام کلام آپ نے بتایا آپ کا جواب بالکل درست ہے ان کو توبہ بھی دیں اور یہ کلام ہے جو ناظرین نے بھی دیکھا تھا یہ زبردست نعت جو بدصورت سلاۃ والسلام پڑھی جاتی ہے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے یہ سلام میں پڑھتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھتے تو یہ سلاۃ والسلام تھوڑی ہو جائے گا پڑھتے ہیں سلا تو سلام بھی ایک ناد ہی کی صورت ہے لیکن سلام بھی ناد ہی ہوتی ہے تو یہ سوال آپ کر سکتے تھے کہ سلام میں پڑھا جاتا ہے وہ کلام بہرحال آپ نے دونوں نے اس بار کسوٹی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے اور اس طریقے سے کسی نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیا مرحلہ دوسرا مکمل ہوا دیکھتے ہیں کس کو کتنے نمبر ملے ہیں اسکور بورڈ اب کیا بتا رہا ہے دونوں کی صورتحال حال میرے خیال سے ایک ساتھ ساتھ چل رہی ہے ہاتھ پکڑ کر مدینے جانا چاہتے ہیں چار چار نمبر دو دو نمبر ہیں کلام کسوٹی میں ایک بھی نمبر کسی نے حاصل نہیں کیا آئیے بڑھتے ہیں حروف تحجی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس کو کیا حرف ملتا ہے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ یہ ویل ہے اس پہ حروف تحجی لکھے ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں اردو کے حروف تحجی ہیں چھتیس اس میں سے چار عروف یا تین عروف تین عروف ایسے ہیں جن سے کوئی شیر نہیں آتا وہ ہے رے اور تین نقطے والا زے اور ایک ہے الف حمزہ سے شیر آتا ہے جو بھی الف ہوتا ہے وہ جب اراب لگے گا تو حمزہ ہو جائے گا اس پر حمزہ نکلے گا تو پھر سے سنانا ہوگا ہاں سنانا ہوگا تو یہ ویل اپنی باری پہ گھمائیں گے اس طریقے سے یا جس طرح چاہیں اور جو ہر آئے گا ایرو کے سامنے اس سے انہوں نے پچیس سیکنڈ میں وہ شیر دینا ہے جو سلسلے میں مدنی اشار کی تقرار میں نہ ہوا ہو تو اب آپ کا کوئی ساتھ بھی نہیں دے گا آپ کے ساتھی بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے کوئی مشورہ نہیں کر سکتے آئیے ٹیم ڈیفینس بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آپ سے گھمانا ہے کیا آئے تو آپ کو خوشی ہوگی کچھ بھی آ جائے کچھ آ جائے بہت آرام سے گھمائے عامر بھائی آپ کے لیے آ گیا ہے ٹے ٹے سے شیر سنانا ہے پچیس سیکنڈ ہے آپ کے پاس اکیس بائیس میں اتنا قریب سے بولوں گا ابھی تو یہ ڈسٹرب نہ ہو اب ڈسٹرب تو نہیں ہو رہے تیرہ ٹے ٹے سے شیر حاضرین میں سے بھی آ گئے ہوں گے دیکھے کتنے ہاتھ اٹھ گئے یہ سب کو ٹے سے شیر آتے ہیں آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے دو سیکنڈ باقی ہے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے شیر نہیں سنایا سے اگر پھر آ گیا تو اس لیے ذرا ابھی باقی رکھتے ہیں ایک نمبر نہیں پا سکے آپ میں سے کون آ رہا ہے آئیے ایشان بھائی وعلیکم السلام سیدھے ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کے زور سے گھمائے اس طرف یہ ہے حروف تحت جی آپ کے لیے آنے والا ہے آئے گا میرے خیال سے آ گیا اللہ فاد سے آتا ہے شیر ہاں جلدی سے پچیس سیکنڈ میں آپ نے پڑھا پکارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے ہیں سبحان اللہ آپ کا جواب درست ہے ایک نمبر آگے بڑھ گئے ہیں آئیے آپ کی باری دوسرے اسلامی بھائی کون سا شیر کون سا ہر تو آپ خوش ہوں گے کوئی سبھی آ جائے کوئی سبھی آ جائے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے یہ گھما گھما گھوما آپ کے لیے آنے والا ہے زا اچھا ابھی رکا نہیں ہے ابھی یہ واپس جا رہا ہے آپ نے پھوک ماریے کیا نہیں یہ تو بھائی ہر حرف سے آپ کے ذہن میں شیر آ رہا ہوگا عین آ گیا آئیے عین سے آپ پچیس سیکنڈ میں شیر سنائیں گے ہاں یہی امتحان ہے عشق کے رنگ میں رنگ جائیں جب افکار تو کھلتے ہیں غلاموں پہ وہ اسرار کے رہتے ہیں وہ توصیف سنائے شہے اب رار میں ہر لہجہ ہر بار ورنہ دیا نسبی ہوشمی ہو عربی اور کہاں ہم سے گناہ سبحان اللہ اللہ آپ کا جواب درست ہے آپ نے درست جواب دیا ہے کون آئے گا اگلے اسلامی بھائی وعلیکم السلام سیدھے آج سے بسم اللہ پڑھ کے گھمائیں دیکھیں کیا آتا ہے ڈال پہلے بھی ڈال آیا تھا جو آپ پڑھنا چاہیں یوں ہو جائے جی ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی سیدی اعلیٰ حضرت آل سبحان اللہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفی یہ عظمت ہوتا ہے کہ عظمت ہوتا ہے عظمت, عظمت،, عظمت،, عظمت، اعلیٰ حضرت کے کسی شعر میں عظمت ہے اعلیٰ حضرت کے ایسا کوئی شعر سنائے اعلیٰ حضرت نے عظمت شعر میں ذکر کیا ہو وہی عظمت جو اس میں ہے نہیں رہا اعلیٰ حضرت کیا کیا عزت کا کوئی ایسا شعر جس میں لفظ عظمت ہو کوئی سنائے گا آپ نے سے دن دن دن دن دن میں سناؤں عظمت ہم جائیں اور قدم سے لپٹ کر حرم کہے سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے یہ شعر اس طرح ہے سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے سونپا خدا کو یہ آزامت کس سفر کی ہے اگر اس کو یوں پڑھیں سوپا خدا کو تجھ کو یہ عظمت تو اب آئے گا عظمت عظمت نہیں پڑھ سکیں گے تو یہ شعر اصل میں یوں ہے عظمت آنا چاہیے سونپا خدا کو یہ عظمت کس سفر کی ہے ماشاء آپ نے درست جواب دیا ہے آپ نے دوسرا جواب نہیں دیا ہے اس کے نمبر نہیں کاٹیں گے آئیے تیسرے اسلامی بھائی حروف تحت بسم اللہ پڑھ کے ویل گھمائے آپ ویسے ایک نمبر پیچھے جا چکے ہیں کتنا سلو گھمایا یہ کہاں رکا ہے بھائی یہ تو بالکل سینٹر ہے اوپر سے دیکھ رہا ہوں تو گاف ہے نیچے سے فا ہے کیا کرے بھائی دوبارہ پھر گمایا ہے زا ابھی رکا نہیں ہے یہ رک گیا ہے ذات سے شیر جنا آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک نمبر اور پا لیا آپ نے آہستہ گھما کے جیلا پڑھ کے سیدھے آس کیوں آہستہ آہستہ گھما رہے ہیں یہ آ آپ کے لیے غین غین سے شیر سنانا ہے آپ نے ہو جائیں جلدی آپ کے پاس ہے بائیس سیکنڈ غین غو سے اعظم بمنے بے سرو ساما مدد مدد ایما مدد کیا بات ہے ماشاءاللہ اللہ غو سے آزم بمنے بے سرو ساما مدد اور ایسی مدد ہوئی شعر مکمل ہو گیا ہے جواب درست ہے ان کے لیے بھی سبحان اللہ تین تین اشار دونوں کی طرف گئے ایک نے شاید شعر نہیں سنا سکے باقی سب نے شعر سنائے ہیں نمبر بھی ہم دیکھیں گے اسکرین پر حاضری میں سے کون آنا چاہتا ہے جو اب تک نہ آیا ہو کوئی ایسا جی آپ آئیں گے آ جائیں جلدی سے آئیے بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آج سے آپ کو تحفہ بھی دیں گے اگر آپ نے شعر سنا دیا زور سے بسم اللہ نہیں پڑا آ گیا بہت مشکل آ گیا کیا نام ہے آپ کا محمد انس اچھا ابھی واپس گھوم رہا ہے پیچھے سے کوئی گُما تو نہیں رہا کیا اچھا کیا نام ہے آپ کا محمد انس انس بھائی جی شیر بتائیں عین سے نہیں آ رہا نہیں آ رہا الوداع کو یا لفٹ سے تھوڑی ہے وہ الوداع تھوڑی ہے نہیں آخر میں نہیں آنا چاہیے پہلے آنا چاہیے چلے بھائی جی آپ آ جائیے جلدی سے آئیے آ جائیے جلدی جلدی آئیے کیا نام ہے آپ کا دانیال بھائی گھمائیے بسم اللہ پڑھ کے آپ کے لیے ہے لگتا ہے آج مدینے مدینے جا کے رکے گا وا آ گیا دانیال بھائی وا وا سے شیر سنائے جلدی جلدی نہیں آتا سو سے آتا ہے تو یہاں پانی نہیں آیا نا وا نہیں آتا جو گھمانے آئے وہ تیاری کر کے آئے کہ بھائی میں ہاں ابھی یہاں آ بھول جاتے ہیں بڑے بڑے بات نہیں ہمارے بزرگ اتنا کون بزرگ اچھا آنا چاہتے ہیں آ جائیے جلدی سے آئیے جو بھی آئے تیاری کر کے آئے جو اس کو اس سیگمنٹ میں جس کو آنا ہو وہ تیاری کر کے آئے کہ کچھ بھی آ سکتا ہے اب یہاں آئے اور شیر یاد نہیں ہو تو پھر آ جائیے جلدی آئیے کیا نام ہے حضور آپ کا عامر بھائی ماشاء اللہ ملنا پڑھ کے آپ کو بھی ہر حرف سے آتا ہے نا شیر گھمانے والا ایسا ہی ہونا چاہیے گاف یو ہو جائے گی گاف سے نہیں چلے آگے پیچھے سے کاف سے آتا ہے آپ کو ذرا دے دیتے ہیں کاف سے آتا ہے یا لام سے آتا ہے اوپر نیچے والا پڑوسی کو ہی بتانا چاہے کاف یا لام چلے کوئی بات نہیں آپ نے کوشش کی آتا ہے کوف سے آ گیا مصطفیٰ آپ شاعر بھی بن گئے کر دیا یہ ہے ڈال دی قلب میں کوئی بات نہیں ماشاءاللہ ان کو تحفہ پیش کر دیا جائے ماشاء انہوں نے کوشش کی مطلب تو یہ ہے کہ ڈال دی قلب میں لیکن شیر اس طرح نہیں ہے ہمارے حاضرین بھی تیاری کر کے آیا کریں بھرپور ماشاءاللہ اللہ اچھی کوشش کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے سلسلہ جاری ہے ذوق ناد حروف تحجی میں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کس کا پلہ بھاری ہوا کون تھوڑا پیچھے گیا ڈیفینس اور کورنگی کسی نے جانا ہے آج گھر پانچ نمبر ہیں کورنگی چار نمبر ہیں ڈیفینس والوں کے ایک نمبر سے آپ تھوڑا سا پیچھے ہو گئے ہیں اس لیے آپ کو اب زیادہ محنت کی ضرورت ہے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں شاعر کون سل حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ شاعر کون میں دونوں کو ایک ایک باول دیا جائے گا اس میں کچھ اشار ہیں آپ اپنے وقت پہ اٹھائیں گے کوئی بھی شعر پڑھ سکتا ہے کوئی بھی جواب دے سکتا ہے مشورہ بھی کر سکتے ہیں ہر شیر پر اور بزرگ کے نام پر سبحان اللہ کی سدائے ہوں آپ اسلامی بھائی جوش میں آ جائیں مزید پیزانے والا حضرت جاری رہے گا کے خلاف جنگ جاری رہے جنگی کریں گے نقیبت سنیں گے جی پہلا شیر آپ شیر پڑھیں گے سامنے والے بتائیں گے کہ یہ کس کا شیر ہے پچیس سیکنڈ میں بہت آسان اشار بھی آ سکتے ہیں اور مشکل بھی آ سکتے ہیں آج کی رات بارات رچی ہے آمینا کے گھر دھوم مچی ہے آمینا کے گھر دھوم مچی ہے کس کا شیر ہے آپ نے بتانا ہے اس مرحلے میں مولانا جمیل اور رحمان رضی سوچ لیجئے پندرہ سیکنڈ باقی ہیں ہر جواب کا ایک پوائنٹ ہے دس اگر بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں آٹھ آپ شیور ہیں دیکھ لیجئے ان کے چہرے کی مسکراہٹ بڑھ رہی ہے لگتا ہے کہ یہ غلط جواب ہو سکتا ہے یا صحیح ہے جی بتائیے مفتی احمد یار خان نئیمی علیہ رحمت اللہ آپ کا جواب غلط ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دیوان دیوان سالک کا یہ شیر ہے <سؤال> کیسا فیل کر رہے ایک نمبر کی برتری تھی جو اب <سؤال> آپ کو تھوڑی سی थो نیچے ہو گئے آپ کمتری نہیں ہوئے برابر ہو گئے اب آپ شیر پڑھیں گے کون سا شیر ہے ان کے لیے جسے چاہا در پہ بلا لیا چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے واہ یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بہت مشہور ہے زمانہ شیر بتائیں کس کا ہے بیس سیکنڈ دس نو آٹھ مشورہ جاری ہے کس کا شیر ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے کسی کا بھی نام لے آپ نے کہا نیازی صاحب کا یہ شیر ہے آپ کا جواب غلط ہے غلط ہو چکا ہے یہ شیر ہے مولانا حسنین میاں برکاتی نظمی رحمت اللہ تعالیٰ کا آپ دامت برکات یہ ان کا شعر نہیں ہے اچھا اچھا منور بدایونی اور میری بھی غلطی ہو گئی معذرت آپ کے تو کوئی نمبر نہیں ہے سارے نمبر آپ کے کچھ بھی نہیں ہے بھائی اپنا کچھ حقیقت نہیں ہے وہ نمبر بدائیوں نہیں جی جی جزاک اللہ بھائی نمبر آپ نے بھی نہیں لیا ہے میں نے بھی نہیں لیا میرے بھی نمبر کاٹ دو بھائی جی اشک کہتے ہیں یہ شیدائی کی آنکھیں دھو کر اے ادب گرد نظر ہو نہ غبارے دامن گرد نظر ہو نہ غبارے دامن سعید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی سوچ لیجیے آپ کون کون ہے ان کے ساتھ متفق چار پانچ عیسائی بھائی ہیں اعلیٰ حضرت کا ہے آپ نے کہا دو سیکنڈ باقی ہیں اور آپ کا جواب درست ہے درست ہو چکا ہے رحان اللہ اب آپ پھر سے پوچھیں گے شیر کون سا شیر ہے دوبارہ دونوں کی طرف تین تین اشار ہیں جلدی جلدی ہماری علاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث سے کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث سے کا بتائیے آپ بائیس سیکنڈ باقی ہیں مولانا جمیل و رحمان کا رحمت اللہ آپ کنفرم ہے کتنا پرسن ایک سو ایک پرسنٹ ایک سو ایک تو اتنی ہلکی آواز میں کیوں جواب دیا کچھ دودھ وود منگوا دیں آپ کے لیے کمزوری دور ہو جائے چار سیکنڈ باقی ہے آپ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے آپ نے کہا مولانا جمیل الرحمان قادری رحمت اللہ تعالی جواب درست جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ دو دو شیر دونوں طرف ہو چکے ہیں آخری شیر آپ پڑھیں گے ٹیم ڈیفینس والے کون سا شیر ہے دوبارہ ان کا ارشاد ہے ارشاد خداوند جہاں یہ وہی کہتے ہیں جو رب کا کہا ہوتا ہے یہ وہی کہتے ہیں جو رب کا کہا ہوتا ہے بتائیے کیا بات ہے بہت پیارا شعر ہو گیا کس کا شیر ہے یہ آپ نے بتانا ہے پندرہ سیکنڈ باقی ہے ان کا ارشاد ہے ارشاد خدا جہاں یہ وہی کہتے ہیں جو رب کا کہا ہوتا ہے مولانا جمیل اور رحمان رضیم ابھی وقت ہے دو سیکنڈ باقی ہیں بدل سکتے آپ وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ کا جواب جواب غلط ہے جواب, جواب غلط ہو چکا ہے یہ رحمت اللہ تعالیٰ کا قلع. مولانا مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ شعر تھا جو جو جو آپ جواب, جو جواب جو پھر نہ دے سکے آخری شعر ان کی طرف جلدی کیجیے جلدی جلدی طیبہ کی سیر کو چلیں قدموں میں ان کے جان دیں دفن ہو ان کے شہر میں ہے یہی التجا فقط کیا التجا ہے واہ سبحان اللہ نظمیر صاحب کا کوئی گلا نام جیسے میں نے لیا تھا ویسے لینا چاہیے نہیں بزرگوں کا نام ہے بزرگ تو ہیں آگے آتا نہیں لیا تھا آپ نے کہا نظمی مولانا حسنین میاں برکاتی نظمی کا یہ شعر ہے بتائیے جواب ان کا درست ہے جواب ان کا درست ہو چکا ہے شیر دونوں طرف مکمل ہوئے شاعر کون یہ بتانا ہوتا ہے اس مرحلے میں اور دونوں نے شاید دو دو جواب درست دیے ہیں ابھی دیکھتے ہیں اسکور بورڈ پر کہ کس نے درست جواب دیے کس نے غلط دیے شاعر کون آپ بتائیے آپ بتائیے آزرین یہ کس کا شیر ہے شیر ہے تیار آپ شیر ہے کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاج دار آکا جی چند ہاتھ اٹھائیں. جی بھائی کون بتائے گا آپ بتائیں گے پیچھے والے کم ہاتھ اٹھاتے ہیں سنت امیر اہل سنت سبحان اللہ درست جواب ہے غلط جواب ہے امیر اہل سنت کے نام پہ سبحان اللہ ہونا چاہیے آپ کا جواب غلط ہے جی آدم غلط جواب سبحان اللہ بس جو بھی جواب دے سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے جی اعلیٰ حضرت پورا نام الا حضرت امام آلہ حضرت اعلیٰ حضرت کا نام تو لیں امام حضرت. امام احمد رضا خان امام احمد رضا خان آپ نے جواب دیا آلہ حضرت آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ ان کو مدنی تحفہ پیش کیا جائے بتائیے یہ کس کا شیر ہے شیر ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان <laughs> ہے وہ جہان کی جان <laughs> ہے تو جہان ہے <laughs> جو کنفرم ہو وہ بتائے جی اعلی حضرت اعلی حضرت پکی بات ہے پورا نام لے امام احمد رضا خان امام رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت اللہ تعالی چلو ان کو کل سکھا دیجئے گا آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاءاللہ ان کو مدنی تحفہ بتائیے یہ کس کا شیر ہے شیر ہے اپنے اچھوں کا تصدق تصدق یعنی سب کا اپنے اچھوں کا تصد ہم بدوں کو بھی نبھاؤ جی کون بتائے گا جی بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں جی کھڑے ہو جائیں کس کا شیر ہے اعلیٰ حضرت جی جی کون متفق ہے ان سے سب متفق ہیں آپ کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی اللہ کا یہ شعر تھا آپ نے بھی بتایا شاعر کون جب بھی کوئی ناج پڑھے کلام پڑھے پتا ہونا چاہیے اچھا ہے کہ کس کا ہے یہ کلام اور بزرگوں کے کلام کی بات ہی الگ ہوتی ہے مدنی چینل پر بھی بزرگوں کے الحمد کلام اکثر پڑھے جاتے ہیں آپ دیکھیں کس نے کتنے پوائنٹ اب تک حاصل کر لیے ہیں چار مراحل ہو چکے ہیں اشعار کی تکرار کلام کا کسوٹی حروف تہزی اور شاعر کون سے گزر کر بالاخر ان کی منزل چھ چھ نمبر تک پہنچی ہے اس مرحلے میں کورنگی والوں نے ایک اور ڈیفینس والوں نے دو نمبر حاصل کر کے اپنی برتری جو تھی ان کی برتری ختم کر دی ہے اور دونوں کے برابر پوائنٹس ہو چکے ہیں اب ہے بہت ہی دلچسپ راؤنڈ ایک اور جس میں آپ کو شیر دکھایا جائے گا اور آپ نے بنانا ہے ادھر درست کرنا ہے پزلز کی صورت میں لیکن کم سے کم وقت میں آئیے چلتے ہیں درست کیجئے مرحلے کی طرف سلو الحدیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضا ہے رضا ہے رضا ہے رضا ہے ایک شیر دکھایا جائے گا اسکرین پر اور اس شیر کو آپ پہلے دیکھیں گے غور سے توجہ سے جب آپ مطمئن ہو جائیں اس کو دیکھ کر پھر آپ بنائیں گے یہاں پر جتنا کم وقت ہو آپ بنا سکے بنائیے اور جو کم وقت میں بنائے گا وہی وہ نمبر حاصل کرے گا اور جو زیادہ وقت لیں گے وہ نمبر حاصل نہیں کر پائیں گے کون پہلے آئے گا ٹارگیٹ آپ دیں گے آپ کو آنا ہے پہلے ان کو آنے دیں کون سا شیر ہے آپ دکھائیے آج ٹیم ڈیفینس کے لیے کون سا شیر ہے ٹنکا بھی ہمارے تو ہلا نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کو ہے میں ہن پھول آپ ذرا غور سے دیکھ لیں آپ آ رہے ہیں دوبارہ آپ اس میں ماہر ہو گئے ہیں. پہلے دو بار آ چکے ہیں تیسری بار آ رہے ہیں یہ شیر غور سے دیکھ لی آپ نے یاد ہے آپ کو آپ کا ہے یہ باکس اس میں ہے یہ اشار کے الفاظ اور یہ پزل آپ کو یہاں پورے کرنے ہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے جتنے کم وقت میں آپ بنائیں گے اتنا اچھا ہوگا اب تک کوئی بھی ٹیم پیچھے جانے کو تیار نہیں ہے دو نمبر کا یہ مرحلہ ہے آپ وہاں سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں شیر پڑھ کے آلہ حضرت کا یہ شعر ہے کیا بات ہے ستائیس سیکنڈ ہو چکے ہیں اس باکس میں کسی اور شعر کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے اب تک اٹھاون سیکنڈ ہو چکے ہیں آپ <سؤال> کا شیر مکمل ہو چکا ہے ابھی نہیں ہوا مکمل آپ کا شیر اب مکمل ہوا ہے آپ وہ کیوں رکھ رہے تھے جائیں ایک منٹ اور سولہ سیکنڈ انہوں نے لیے ہیں سبحان اللہ ان کی کوشش کے لیے تو سبحان اللہ ہونا چاہیے تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ میں پھول کوہ میں ہن یعنی بھاری پہاڑ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو بھاری پہاڑ پھول کی طرح ہو جائے بالکل ہلکا پھلکا ہو جائے اور ہم تو تنکا بھی نہیں ہلا سکتے آپ کے اختیار کتنے ہم مجبور کتنے ہیں تو رسول اللہ ہم پہ کرم فرما دیجیے صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس شعر کی مراد ہے آپ نے ایک منٹ اور سولہ سیکنڈ میں مکمل کیا ہے ماشاءاللہ اللہ اچھی کوشش کی ہے اب دوبارہ آپ کی باری ہے دیکھتے ہیں آپ کیا کھلاتے ہیں گل آپ کے لیے ہے ایک شیر آپ کریں گے جی شیر ہے شیر دکھائیے اسکرین پر ان دو کا صدقہ کا جن کو کہا میرے پھول ہیں کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل دیکھ لی آپ نے یاد ہے آپ کو آپ کا ہے یہ باکس اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے آپ سے ان دو کا سب کا جن کو کہا میرے پھول ہے ان دو کا سب کا جن کو کہا میرے پھول ہے آپ کا وقت جاری ہے سولہ سیکنڈ ہوئے ہیں وہ تیز ہاتھ چل رہے ہیں یہ وہاں سے ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی ان کا کو کہا ڈیڈر پھول ہیں ان دو کا سب کا جن کو کہا میرے چالیس سیکنڈ ہو چکے ہیں کیجے رضا کو کیجے رضا میں سالے گل کا شیر پورا نہیں ہوا ان دو کا دیکھ لیں شیر پورا ہے کہ نہیں آپ کا وقت ختم آپ نے شیر پورا کر لیا ہے کتنے وقت میں کیا ہے جی بتائیے 55 سیکنڈ میں پورا کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی ویلڈن آپ کا شیر بھی پورا ہو گیا ان دو کا صدقہ کا جن کو کہا میرے پھول ہیں کیج رضا کو حشر میں خندا مثال گل اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے کتنی پیاری تمنا ہے کہ وہ دو حسنین کریمین جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پھول کہا ان کے صدقے میں دعا کر رہے ہیں یا رسول اللہ حشر میں رضا کو بھی اسی طرح خندہ مسکراتا خندہ یعنی مسکراتا رکھیے ان دو کے صدقے میں ماشاء اللہ ان کے لیے زور سے سبحان اللہ کی سدائیں ہوں ماشاء اللہ انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی اور شاید پہلی بار ہے کہ جو دوسری دفعہ جنہوں نے بنایا وہ جلدی بنایا انہوں نے تو پچپن سیکنڈ والے اس میں بازی لے گئے ہیں دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کس نے کتنی جلدی بنایا اورنگی والوں کو نمبر ملیں گے دو اور ڈیفینس والے اس سے نمبر نہیں لے سکے اب دو نمبر کی جو کمی ہے وہ آگے آپ نے پوری کرنی آئیے کچھ کالز لیتے ہیں ہمارے حاضرین آپ بھی جوش کے ساتھ خروش کے ساتھ نعتوں میں شامل رہیے کلام بھی سنتے ہیں مرحبا کی دھومیں بھی مچاتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو چائے بھی پلائیں کچھ کالز دیجیے میرا نام حمد احمد حسن ہے میں باغ اطار سے جو ذوقین جو پروفیشنل ہے اس سے برائے سب سے رچلا کیا کہہ چلا دیتے کچھ کلیئر نہیں تھی آواز دوبارہ چلا دیں میرا نام حمد احمد حسن ہے میں باغ اتار سے بات کر رہا ہوں اللہ حضرت کے جو ذوقین جو پروفوشنل ہے سب سے پہلے سمجھ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہیں جو کلام شروع میں چلتا ہے وہ سنا دیجیے چلے ان اللہ بالکل اگلی کال دیجیے تاریخ والے ذوقینا بہت ہی پیارا ہے جزاک اللہ بہت شکریہ اگلی کال جی میں محمد فیضان رضا پنجاب سے بات کر رہا ہوں جوکہ ناتھ لگاو یہ بہت پیارا ہے موضوع اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی ذہانت ہم سب گھر بھرے دیکھ رہے ہیں بہت ہی دلچسپ سلسلہ ہے ہم ایک چاہتے حضرت کا لکھا ہوا کلام سرورے کشورک اگر آپ سنا دیں تو جزاک اللہ خی بالکل ان آپ کو کلام بھی سنائیں گے اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی اور آپ کال اگر آ, ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کے اسکرین پر ہیں آپ کال کرتے رہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پڑی ہوئی نعت ذوق نعت میں شامل ہو تو ہم کل سے انشاءاللہ کوشش کریں گے دو تین اسلامی بھائیوں کو سلیکٹ کریں جن کی نعت کو آ, یہاں پر شامل کیا جائے نمبر ہے زیرو تھری ون اس نمبر پر آپ واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو اپنی بھیج سکتے ہیں ایک یا دو شیئر اس سے زیادہ نہیں بھیجنا ہے آئیے کچھ کلام رضا سننے کی شہادت پاتے ہیں سلو اور الحبیب صلی اللہ تعال محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رسول وسلم <سلام> محمد مذہرے کامل ہے حق کی شان عت کا ہم مذہبرے کامل ہے حق کی شان عزت کا نظر آتا ہے اس رت میں کچھ انتاد وحدت کا نظر آتا ہے رت میں کچھ داد وحدت کا رکھی گل کے جو حسن نے گلشن میں نہ رکھی چٹکا پھر کہاں بنچا کوئی بابے وطالت کا چٹکتا پھر کہاں بونچا کوئی بابے وطالت کا مدد جوشیش گریا مدد نظر آ جائے جلوابے حجاب پس پاک تور کا نظر آ جائے جلوابے حجاب اس پاک توربت کا گدا <سؤال> بھی من نظر ہے فلڈ میں نیکوت کا گدا بھی من قلب میں نے کو کتابت کا خدا دن خیر سے لائے سفی کے گھر دیا کا خدا دن خیر سے لائے سفی کے گھر دیا پتکایے اپنی رحمت کا یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا سپے ماں تم اٹھے پالی بندہ زند سپے ماں اٹھے پالی بزندہ لو مولا کھولا ہے جنت کا پونم گار چلو مولا ندر ہے جنت کا یہاں کا, کا نمک ماں کا بور بات تایا دے سب دن نمک پر ہے کس کی ملا کا دے سب دن نمک پر برسہ کس کی ملا کا دے پر سجوشی بکرتیا کبھی تو ہاتھ آ جائے کدامن انگمت کا کبھی تو ہاتھ آ جائے کدام ان کی رحمت کا محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی کی کیا شان ہے کتنے پیارے انداز میں آپ ناتے لکھتے ہیں مزہ آ جاتا ہے پڑھتے ہیں تو بھی اور کیسی امید ہے امید کیسی ہے ایک رضا خستہ اے کمزور رضا جوش بحر عیسیاں سے نہ گھبرانا جوش بحر عیسیاں یعنی گناہوں کے سمندر کے جوش مارنے سے گھبرانا نہیں کبھی تو ہاتھ آ جائے گا دامن ان کی رحمت کا جب کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے تو تنکے کا سہارا ہوتا ہے تو یہاں تو سہارا پیارے آقا کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آقا کا دامن کبھی تو ہاتھ آ جائے گا اور انشاءاللہ ان کے صدقے میں جنت میں داخلہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ تو پھر اسی لیے تو ہم کہتے ہیں رضا رضا میرے رضا سب مل کے پڑھیے رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا رضا جلوائے دور ہے کس طرح پاردا کا ہے جلوائے دور ہے کس طرح پاردا کہ کس دیر سن سنی ہے کتنے رضا کہ رضا کی کو رضا رضا میرے رضا لکھ دیا ہے اس میں سند ہے دین میں پلم رمیا گرو دکھ دان رضا سے جشن رضا منا رہے ہیں اسی طرح دھوم دھام سے میلاد بھی منانا ہے اور جس طرح امیر اللہ سنت ہمیں سکھاتے ہیں بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکات و کی جو تعلیمات ہیں کہ شریعت کے مطابق ہمیں چراغاں بھی کرنا ہے جھنڈے بھی لگانے ہیں اور نعرے بھی لگانے ہیں انشاءاللہ تو اپنے اپنے گھروں کو پرچم سے اور چراغاں سے سجانے کے لیے تیار ہو جائیے مدنی چینل کے ساتھ ہمیں جشن میلاد منانا ہے انشاءاللہ شاء آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ذوقہ نات میں اب تک کتنے مراحل ہو چکے ہیں اور پھر انشاءاللہ اللہ ہم بڑھیں گے اپنے اگلے مراحل کی طرف سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالیٰ مرائیل ہو چکے ہیں ذوق ناط کے سلسلے میں کوارٹر فائنل ہے دوسرا امتال بہت اہم مرحلہ ہے بہت اہم راؤنڈ ہے آج جو جیتے گا وہ آگے جائے گا جو ہار جائیں گے ان کے لیے کوئی چانس نہیں ہے موقع پیچھے جانے کے بعد گھر ہی جانے کا ہے اور کوئی موقع نہیں ہے آج ہے مقابلہ ڈیفینس اور کورنگی کی ٹیموں کے درمیان باب المدینہ کی یہ دونوں ٹیمیں ہیں اس میں ہمارے مدنی چینل کے ناطخواں بھی ہیں اور عام اسلامی بھائی بھی ہیں آج دیکھنا ہے کون آگے بڑھتا ہے آٹھ نمبر ہیں ہمارے کورنگی والوں کے ڈیفینس کے چھ نمبر ہیں آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے مرحلے کی طرف سلحیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جائے گی باری باری اور آپ نے اس میں بتانا ہے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے ناگ خواہ مبلغ دعوت اسلامی کیا پڑھ رہے ہیں پچیس سیکنڈ میں جواب دیں گے اور مختصر سی نعت کی کلپ ہے پہلے آپ کو دکھائی جائے گی پھر سنائی جائے گی پہلے ہمارے ڈیفینس والوں کے لیے ویسے آپ کو دو نمبر کی کمی ہے آپ کو زیادہ غور سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں اگر یہ اسکرین ان کے لیے کلیئر کر دی جائے تو یہ اور غور سے دیکھ سکے دیکھتے ہیں ہمارے ڈیفینس والوں کے لیے کون سا کلام ہے حاضرین نہیں بتائیں گے جی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ نے بتانا ہے یہ کیا پڑھ رہے تھے ہمارے محمود بھائی جی شاہ والا مجھے تہبہ بلا لو سچی بات ہے یہ لگتا ہے یہاں بچہ بچہ پہنچ چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا جواب غلط ہے یا صحیح ہے اب سنا بھی دیجیے اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے سبحان اللہ آپ نے اس مرحلے کو پار کر لیا ہے اب آپ کی باری ہے کورنگی آپ کو اسکرین صحیح دکھ رہی ہے بالکل کلیئر ہے ریزلٹ صحیح آ رہا ہے چلے بھائی ان کے لیے کون سی ویڈیو ہے انہیں دکھائی جائے حاضرین میں سے کوئی بولے گا نہیں غور سے دیکھنا ہے کیا پڑھ رہے ہیں مبلغ دعوت اسلامی کوئی بھی ان کی ہیلپ نہیں کرے گا کوئی بھولے گا نہیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ نے غور سے دیکھا ہوگا امید ہے بتائیے کیا پڑ رہے تھے ہمارے ناخوا امین بھائی جی سترہ سیکنڈ ہے آپ لگتا ہے کہیں پر پہنچے نہیں ہیں آپ نے کوئی پہنچا ہے پہنچے بھائی پہنچے یہ ابھی بولنا نہیں ہے 6 سیکنڈ باقی ہیں جلدی کیجئے اگر آپ کچھ جواب نہیں دیں گے تو اسی طرح چلا جائے گا آپ کا بم ختم ہو چکا ہے آپ جواب نہیں دے پائے ہمارے حاضرین یہاں جواب دیں گے تیار ہے کچھ چند اسلام کا ہر چیز میں ہاتھ اٹھاتے ہیں واہ آپ بتائیں گے کیا پڑھ لیتے جلدی کھڑے ہو جائیں سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب کھڑی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گڑی کیا آج گھڑی ہوگی انہوں نے یہ جواب دیا دکھائیے بھائی ان کا جواب کتنا درست ہے ماشاء اللہ <سؤال> <تو مجلسی> <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> انہوں نے جواب درست نہیں دیا مدری منع کے لیے سبحان, سبحان اللہ ان کو توحفہ بھی مل چکا ہے اور یہ مرحلہ مکمل ہوا ہے آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیکھیں گے کس کو اس میں کتنے نمبر ملے ہیں اب مقابلہ میرے خیال سے پھر برابر ہو گیا ہے دونوں کے نمبر پہلے پیچھے جاتے ہیں پھر آگے آتے ہیں پھر پیچھے جاتے ہیں پلٹنا جھپٹنا جھ... پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانا پیچھے جاتے ہیں پھر آگے جاتے ہیں بھائی پھر برابر نمبر ہو چکے ہیں میرے خیال سے دکھائیے اسکرین اسکور بورڈ چھ راؤنڈ ہو چکے ہیں صرف دو راؤنڈ باقی ہیں برابر نمبر ہیں آٹھ اور آٹھ اورنگی اور ڈیفینس کے اسلامی بھائیوں کے ایک نے غور سے دیکھ کر بتا بھی دیا دوسرے نہ بتا سکے کون سا کلام ہے اب ہے مرحلہ اشارے اشارے ویسے تو اچھے اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں بعض ایسے اشارے ہوتے ہیں جو ریبت بھی ہو جاتے ہیں ایسا اشارہ بتائے کسی کو جس سے غیبت ہو جائے ایسے بھی اشارے ہوتے ہیں جس سے غیبت ہو جاتی ہے تو کوئی بتائے گا اشارہ جس سے غیبت ہو جائے ایسا اشارہ بغیر بولے بغیر بولے گا نہیں بغیر ہو جائے بولے بتانا نا مطلب منہ سے بولیں گے نہیں اور غیبت ہو جائے گی بالکل سے بولیں گے نہیں اور غیبت ہو جائے گی حاصل کرنا چاہیں اس کے متعلق امین علیہ سنت کی بڑی پیاری کتاب ہے غیبت کی تباہ کاریاں اس کو آپ حاصل فرمائیں دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں ابراہیم بھائی کچھ بتائیں گے کہ کس اشارے سے غیبت ہو جاتی ہے تو ایسا اشارہ کیا نہیں کی ضرورت نہیں اشارے میں تھوڑی بولنا ہے اچھا کسی کا نام آیا کیوں کیا اس کے نام سے ابھی کچھ بولا نہیں ہے مگر اس کے لیے یہ برا اشارہ کیا اس طرح غیبت ہو جائے گی مطلب اگر کوئی آیا اور ہمیں اس کا بار گزرنے سے اب تو وہ سامنے ہے یہ قیمت ہوئی نہیں ہوئی یہ الگ بات ہے لیکن یہ جو ہے نا کسی کا ذکر آیا اور اس کے لیے چھوڑو یار اس کو یہ اب نیمت ہو سکتی ہے ماشاء اللہ اچھا اشارہ کیا ہے تو اشارے اچھے اچھے کرنے رہے ہمیشہ تو ہمارے اس مرحلے میں بھی اشارے اچھے اچھے ہوتے ہیں آئی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح اشارے ہوتے ہیں بڑھتے ہیں کی طرف سل حبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی جس ہے جس ہے جس ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ دس اشارے ہیں میرے بائیں طرف اور ان کے پیچھے پیارے پیارے منفرد مختلف اشعار کے اشارے ہیں دونوں ٹیمیں برابر باری باری آئیں گی اب کسی کے ساتھ کوئی ہیلپ اور مشورہ نہیں کریں گے بات نہیں کریں گے اور آپ اپنی مرضی سے نمبر سلیکٹ کریں گے اور آپ کسی سے بھی سامنے والوں سے جواب لے سکتے ہیں آئیے ڈیفینس کی ٹیم یہاں سے آپ نمبر اٹھائیں گے پہلے بتائیے کون سا نمبر لیں گے دو نمبر دو نمبر لیجیے پہلے آپ دیکھ لیں کیا ہے اور پھر کیمرے پر دکھائیے بتائیے کس سے پوچھیں گے آپ کو لگے نا کہ ان میں سے نہیں یہ نہیں بتا سکے گا اس سے پوچھنا چاہیے کونے میں اسلام بھائی جائیں گے غلام صاحب دکھائیے ان کو کون سا ہے اشارہ اس کیمرے پہ دکھانا سنت کا کوئی شیر ہے جس میں شکریہ بھی ہے اور میں مکے لیکن آپ آپس میں بتائیں گے نہیں ایک دوسرے کو اشارے جا رہی ہیں آپ کے بھی کون سا شیر ہے پندرہ سیکنڈ باقی ہے میں مکے شکریہ امیر اہل سنت کا شعر کون سا ہے کوئی بھی یہاں نہیں بولے گا تین الفاظ تو آلریڈی یہاں پر ہیں آپ کو چندی اور بتانے ہیں ایک اور آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نہیں بتا سکے عمیر بھائی آپ بتائیں گے میں مکے میں پھر آ گیا یا آگے گرم کا تیرے شکریہ یا الہی اس مکے کا بھی ذکر ہے شکریہ بھی ہے اور آپ جواب نہیں دے سکے ہیں اب آپ میں سے کون آئے گا کون سا نمبر لیں گے آپ سات نمبر کے پیچھے کون سا اشارہ اٹھائیے بسم اللہ پڑھ کے دیکھ لیجئے پہلے غور سے اب ان میں سے کس سے پوچھیں گے آپ عامر بھائی, بھائی سے جنہوں بھائی نے آپ کی ٹیم سے پوچھا تھا چلیں چاہیں تو لے لیں بدلا آمیر آمیر ادھر کیمرے ہمارے ناظرین بھی دیکھیں مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی کا کوئی شیر ہے سامان بخش سے جس کا اشارہ ہے گزارا غیر کی ٹھوکریں اور آپس میں نہیں بتانا ہے بات نہیں کرنی اشارہ نہیں کوہنی نہیں کچھ بھی نہیں جی آج سیکنڈ باقی ہیں عامر بھائی کی جلدی کیجیے کی کی کی کی کی غیر کی ٹھوکریں اتنا آسان شیر ہے تین دو ایک آپ آپس میں بات نہیں کریں گے اور آپ نے اپنا وقت مکمل کر لیا جواب نہیں دیا آپ کو آتا ہے آپ کو بھی نہیں آتا ہے آپ کے لیے آ جاتا تو کیا کرتے آپ کون بتائے گا اب ذہن میں آ گیا ذہن میں پڑھ دیں میں کیوں غیر کی ٹھوکریں بولند میں کیوں غیر کی ٹھوکریں جانے جاؤں جاؤں گھر سے آپ نے اپنے وقت کے بعد بتایا نمبر نہیں ملے گا آپ نے شیر درست پڑھا ہے میں کیوں غیر کی ٹھوکریں کھانے جاؤں تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں آپ نے جواب نہیں دیا نمبر نہیں ملے گا دوبارہ آپ میں سے کون آ رہے ہیں جی آپ کی باری ہے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا کون سا نمبر لے پانچ نمبر کے پیچھے کیا اشارہ ہے کس شیر کی طرف جی دکھائیے کیمرے کو ان سے پوچھیں گے زیشان بھائی سے اس طرف دکھائیے آپ بھی دیکھیے سکرین کی طرف یہ ہے اشارہ محبوب کا جلوہ کون سے شیر کی طرف ہے یہ اشارہ یارب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے سوچ لیجئے سوچ لیجیے ابھی وقت باقی ہے محبوب کا جلوہ کسی اور شیر میں بھی ہو سکتا ہے کنفرم ہے آپ تین آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے آپ نے درست شیر بتا دیا یار تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے ماشاء اللہ اب کون آ رہا ہے آپ میں سے غلام تہا بھائی کون سا نمبر لیں گے آپ نمبر ایک نمبر ایک اٹھائیے جی کس سے پوچھیں گے کونے والے جنہوں نے ابھی پوچھا ہے جی بھائی دکھائیے ان کو ناظرین بھی دیکھیں کسی امیر اہل سنت کے شیر کی طرف اشارہ ہے تین الفاظ تو آلریڈی اس میں ہیں دنیا عاشق اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تین اشارے ہیں بتائیے کس شیر کی طرف ہے یہ اشارہ بہت ہی پیارا شعر مزیدار شعر مشہور و معروف شعر دف سیکنڈ باقی ہیں بابو پہنچ گئے ہیں. دو سیکنڈ باقی ہیں آپ کچھ تو پڑھ دیتے آپ کچھ بھی نہیں پڑھ سکے یہ شیر تھا آپ کو پتا ہے آپ کو بھی نہیں پتا آپ کو پتا ہے دیکھیے نگران کو پتا ہوتا ہے حب دنیا سے تو بچا یارب آشق مصطفیٰ بنایا آشیق مصطفی بنا یارب ماشاءاللہ اللہ آپ کو نمبر نہیں ملے گا آپ جواب درست نہیں دے سکے آخری اسلامی بھائی رہتے ہیں آ جائیے کون سا نمبر لیں گے آپ آٹھ نمبر آٹھ نمبر نکالیے اب ایک ہی رہ گئے ہیں ان کو دکھانا ہے دکھائیے بڑا ہی آسان اشارہ بہت ہی پیارا شیر مسجد نبوی کے مینار کس شیر میں ہے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آثار نظر آئے جواب درست ہو چکا ہے ماشاء اللہ آپ آئیے آخری چھٹا شیر چھٹا اشارہ اٹھے گا کون سا لیں گے چٹھی شریف کی نسبت چھٹی شریف کی نسبت سے نکالیے ایک ہی میں رہ گئے انہیں سے پوچھنا ہے کوئی ساتھ نہیں دے گا ان کا مولانا حسن نذا خان کا شیر ہے آسان اشارہ آ گیا بھائی تو بے حساب بخش کس شیر میں آتا ہے تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا سوچ لیجیے کوئی اور شیر بھی ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا نہ مجھے حساب آئے چار سیکنڈ باقی ہیں آپ نے کہا تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہی حجاز کا جواب درست ہو چکا ہے ماشاء اللہ چھ اشارے ہوئے یہاں پر اور کچھ جواب آئے کچھ نہیں آئے بورڈ کی طرف جائیں گے تو دیکھیں گے آپ میں سے کون آئے گا اشارہ لے کر جواب بھی دینا ہے ہاں پیچھے سے آ جائیں پیچھے سے یہ زلفو والے جلدی سے آئے آپ آپ جی جلدی سے آ جائیے پلو الحبیب اشارہ نکال کر خود ہی جواب دینا ہے کون سا نمبر لیں گے آپ سوچ لیں تین نمبر, تین نمبر کیا نام ہے آپ کا محمد حمزہ حمزہ بھائی نکالیے دکھائیے کیمرے پہ آپ بھی دیکھیں اسکرین پر یہ اعلیٰ حضرت کے کسی شیر کی طرح اشارہ ہے جس میں چور ہے اور جنگل دو الفاظ کا ذکر ہے یاد ہے آپ کو پڑے سونا سونا جنگل رات اندھیری اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے سونے والے نہیں سونے والو جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے جواب درست ہے محل اللہ ان کو مدری توحفہ پیش کیا جائے ایک اور اشارہ لیتے ہیں کون آئے گا جو یہاں پہ سب سے چھوٹا مدری منہ آپ آ جائیں آپ جلدی جائیں کیا نام ہے آپ کا احمد رضا احمد رضا اللہ کیا بات ہے صاحب سلسلہ سے نسبت دی ہے اٹھائیے کون سا نمبر لیں گے نو نمبر لیجئے ہاتھ پہنچ جائے گا اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کیا بات ہے مشکلیں بلائیں بتائیے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر ہے آپ اسکرین پہ دیکھیں کس شعر کی طرف اشارہ ہے مشکلیں اور بلائیں احمد رضا یاد ہے ابھی میں پڑھوں آپ کو یاد آ جائے گا نہیں آپ جائیے بیٹھ جائیں کوئی بتائے گا ہاں بھائی اشارہ کس شعر کی طرف ہے یہ اشارہ جی توپی والے بھائی مشکل ہے ہل کر شہید مشکل کشا کے واسطے کر بلائیں رج شہید کر بلائیں رت شہید کر بلا کے واسطے یہ شجر شریف کا شیر ہے اعلی عادت کا مشکل ہے ہل کر شہ مشکل کشا کے واسطے ان کا جواب درست ہے ان کو مدنی توحفہ پیش کیا جائے ماشاء اللہ دیکھنے میں کتنا مشکل لگتا ہے اشارے آپ نے دیکھے ماشاء اللہ دونوں طرف سے تین تین اشارے دیے گئے کس نے کتنے جواب دیا آئیے دیکھتے ہیں سکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں مقابلہ ہو رہا ہے کوارٹر فائنل کا دوسرا مقابلہ اور کرنگی تین کے درمیان نمبر ہو چکے ہیں اور کورنگی والوں کے دس ڈیفینس والوں کے نو دونوں نے ڈیفینس والوں نے صرف ایک اشارے کا درست جواب دیا کورنگی نے دو اس طرح دس نمبر ہیں ان کے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں آخری فیصلہ کن راؤنڈ کی طرف چلتے ہیں نام ہے مکمل کیجئے مگر نعرہ لگائے صلو علی الحبیب مدری چینل کے ناظرین دس اشار ہیں سب سے بڑا یہ راؤنڈ ہے جو زیادہ جو زیادہ نمبر گا جو آگے بڑھ جائے گا وہی سیمی فائنل میں جائے گا ٹوٹل نمبر میں جو آگے بڑھے گا یہاں پر زیادہ جواب دینا وہ نہیں ہے آپ بیل بجائیں گے جب میں شیر پڑوں گا پہلا مشرا پڑھنا میری ذمہ داری ہے دوسرا آپ پڑھیں گے اور جہاں آپ نے بیل بجا دی وہاں سے میری ذمہ داری ختم آپ تیار ہیں فیصلہ ہوگا اب کون جاتا ہے آگے سیمی فائنل میں دونوں کی بیل صحیح چل رہی ہیں ریڈی ہیں آپ تیار ہیں بجا لیں بجا اچھی طرح بجا بعد میں پھر سوچ سمجھ کے بجائیے بعد میں سوچ سمجھ کے بجائیے گا دس اشار ہیں آپ شیر سنیں گے اور جہاں پر آپ کو لگے کہ ہاں اب میں شیر مکمل کر سکتا ہوں تو آپ شیر مکمل کر دیں گے شیر ہے پہلا شیر بندہ بننا ہے خدا کس نے پہلے بیل بجائی کورنگی والوں نے شیر مکمل کیجئے بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بن ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں سبحان اللہ کی صدا تو آ گئی ہے شیر بھی یہی ہے کہ نہیں جو میرا مرادی شیر ہوگا وہی پڑھنا ہے اگر آپ شروع میں بیل بجا دیں گے تو میں تو چپ ہو جاؤں گا لیکن آپ کو شیر وہی بتانا ہے جو میرے پاس لکھا ہوا ہے چار سیکنڈ باقی ہیں بدلنا ہے آپ نے کہا بندہ بننا ہے خدا کا تو گدا بند ان کا جو فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں آپ کا جواب درست ہو چکا ہے دوسرا شیر ایک نمبر اور آپ کو مل گیا ہے دو نمبر کی کمی ہو گئی ہے لیکن ابھی نو نمبر باقی ہیں دوسرا شیر ہے یہ تو بس ان ڈیفینس والوں نے پہلے بجائے یہ تو بس ان آگے آپ شیر پورا کریں گے پھنس گئے ہیں لگتا ہے انیس اٹھارہ جلدی کیجیے اگر یہ نہ بتا سکے تو ایک نمبر کم ہو جائے گا آٹھ سیکنڈ باقی ہیں یہ کیا کر دیا بھائی ویسے نمبر کم تھے یہ تو بس ان آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ شیر مکمل نہیں کر سکے یہ شیر ہے یہ تو بس ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے مشہور شیر ہے آئی پھر یاد مدینے کی رانے کے لیے آپ نہ پڑھ سکے ایک نمبر اور کم ہو گیا تین نمبر کا خلا پیدا ہو گیا ہے تیسرا شیر دیکھیں کون پورا کرتا ہے وہ خلد جس میں اترے ڈیفینس وہ خلد جس میں اترے گی ابار کی براد ادنا نیچاور اس میرے دولہ کے سر کی ہے آپ نے شیر پڑا وہ خلد میں اترے گی ابرار کی برات ادنا میرے دولہا کے سر کی ہے آپ کا جواب درست ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تین شیر ہو چکے ہیں اور ڈیفینس والوں کو بھی دو نمبر کی کمی ہے کورنگی والوں کو بھی ابھی مطمئن نہیں ہو جانا تین شیر ہو چکے ہیں چوتھا شیر دیکھے کون پورا کرتا ہے غور تو کر غور کیا ہے سرکار کی تجھ پہ کتنی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا سناخا یہ معمولی بات نہیں سوچ لیجئے یہی شیر تھا غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے دیکھیں ابھی گیارہ سیکنڈ ہے کوثر تو ہے ان کا سناخا یہ معمولی بات نہیں آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے آہ! ایک اور نمبر حاصل کر لیا چار شیر ہو چکے ہیں پانچواں شیر ابھی آپ کو مایوس نہیں ہونا شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے وہ لوگ خدا شاہ وہ لوگ خدا شاہد ایک منٹ پہلے فیصلہ ہو جائے کس نے پہلے بیل بجائے کورنگی آپ اس وقت پڑھا کریں جب کہا جائے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں جواب درست ہو چکا ہے ماشاءاللہ اللہ پانچ شیر ہو چکے ہیں اب آپ کچھ تکلیف کی طرف جا رہے ہیں پانچ شیر ہو چکے ہیں گھر بھی جانا ہے یا یہیں رہنا ہے چھٹا شیر ہے دیکھیں کون پورا کرتا ہے حشر میں کیا کیا ابھی تو چار لفظ پڑے حشر میں کیا کیا ریفینس والے پورا کریں گے حشر میں کیا کیا مزے وارفتگی کے لو رضا لوٹ جاؤں کے وہ دامانے آلی ہاتھ میں لوٹ جاؤں پا کے وہ داما عالی ہاتھ میں جواب درست دے دیا ہے سبحان اللہ چھ شیر ہو چکے ہیں اب آپ کو زیادہ سے زیادہ جوابات دینے ہیں تب جا کر کچھ بنے گا شیر ہے آ بے مائی اتنا مشکل شیر اور آپ نے بیل بجا دیجی آہ بے مائی یہ دل کے رضائے خستہ لے کر ایک جان چلا بہرے نشارے آ شعر شیر درست مکمل کرنا ہے آ بے مائی گیے دل کے آہ خستہ مائی گی دل کے رضا محتاج بے کر بے لے کر ایک جان چلا بحر نصار آ <تصورت> آپ نے پڑھا آہ بے مائی گی دل کے رضائے محتاج پہلے خستہ پڑھ رہے تھے آپ لے کر ایک جان چلا بحر نثارے آرے جواب درست دے دیا ہے <تصورت> <تصورت> <تصورت> کتنے اشار ہو گئے سات شیر ہو چکے ہیں تین نمبر اب اور مل سکتے ہیں آٹھواں شیر ہے بنے گا جانے بچے کا جانے کا پھر بہانہ کہے کا آ کر کوئی دیوانا چلو نیازی تمہیں مدینے مدینے والے بلا مدینے والے بلا رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ آٹھ شیر ہو چکے ہیں اور اب فیصلہ میرے خیال سے ہو چکا ہے نو شعر ہے اصول برکت کے لیے پڑتے ہیں میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزے محشر میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روزِ محشر نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا <سؤال> <سؤال> نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے کیا بات ہے بھائی ماشاء اللہ اچھی تیاری آپ کی ان کا جواب بھی درست ہو چکا ہے اب فیصلہ ہو گیا ہے آپ آخری شعر ان کو مکمل کرنے دیں صحیح شیر ہے دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا دیدار کے قابل تو نہیں چشمے تمنا لیکن وہ میرے خواب میں آ... پھر بھی وہ میرے خواب میں آئے تو عجب کیا انہوں نے بغیر بیل بجائے ان کو موقع دے دیا آپ نے شیر بھی مکمل کر لیا فیصلہ ہو چکا تھا آٹھویں شیر میں ہمارے اسلام بھائی بھی یہاں آ جائیں آج ڈیفینس اور کورنگی والوں کے درمیان مقابلہ ہوا یہ سیمی فائنل میں جا چکے ہیں ان کو مبارک ہو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے مراحل آگے سخت سے سخت آتے جائیں گے سیگمنٹ بھی نئے آئیں گے انشاءاللہ. کل آپ مقابلہ دیکھیں گے ہماری دو ٹیموں کے درمیان اور آج کا مقابلہ آپ نے دیکھا کورنگی اور ڈیفنس والوں نے کس طرح مقابلہ کیا آئیے دیکھتے ہیں آٹھ مراحل سے یہ کس طرح گزر کر آگے بڑھے ہیں کس نے کتنے نمبر حاصل کیے بات میں آئے ہیں اپڈیٹ بھی ہو جاتی ہے آٹھ مراحل سے یہ گزرے اور کس طرح کس نے کتنے نمبر لیے ہیں اورنگی والوں کے بل آخر اس میں سولہ نمبر ہیں ڈیفنس والوں کے گیارہ یہ جا چکے ہیں انہیں ہم پیارے پیارے صحائف دیں گے اور گھر کو رخصت کریں گے آج ہم نے سوال کیا تھا اعلیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک محلے کا نام بتائیں جس میں آپ رہتے تھے جواب ہے محلہ جسولی بریلی کا محلہ جسولی ان کو تائف پیش کیا جائے مقدس طائف بھی ہیں ماشاءاللہ اللہ ڈاک جن کو تحفہ پہنچے گا ان کا نام ہم لیتے ہیں آج جواب دینے والوں میں سے چند کے نام لے رہے ہیں گلزار صاحبہ سرگودا سے بن سے سید عادل باب الاسلام اسلام بن سے مختار ٹنڈو ندیم اتاری عارف والا بن سے حبیب چیچا وطنی احمد رضا لاہور عدیل اتاری مدینہ العولیا ملتان بنت سے گجرات محسن میر پور خاص بن سے اتار ساحوال ذوالفقار اطاری جام شور امبان گجرات حسیب اتاری عارف والا نزاکت اتاری دینا غلام فرید راول پنڈی اور بھی کئی شہروں سے جوابات آئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے لیے بذریع ڈاک یہ مقدس خلاف کعبہ کے دھاگے پہنچائے جائیں گے اس کا نام نکالیں گے نام نکلا ہے ہمارے ناظر غلام فرید راول پنڈی سے ان کے لیے انشاءاللہ یہ تحفے ہیں یہ اپنے ہماری مدنی چینل کی ٹیم ان سے رابطہ بھی امید ہے کرے گی انشاءاللہ کل بھی اسی طرح سلسلہ ہوگا کل ہمارے ساتھ خصوصی طور پر مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد حسان اتاری نامت برکاتم العالیہ ہوں گے اور بہت ہی پیارے موضوع پر مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے آپ دیکھنا نہ بھولے گا ذوق نعت میں اگر آپ اپنی ویڈیو بھیجنا چاہتے ہیں تو نمبر ہم آپ کو دوبارہ بتا دیتے ہیں 03161250017 تھری آپ اس پر واٹس اپ کے ذریعے ویڈیو اپنے نات کی بنا کر بھیج سکتے ہیں آئیے نعرہ لگائیں فیضان فیضان اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت علی الحبیب